ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ابراہیم ابراہیم کا انتقال ہوا سوال کو, سائل کو سمجھنا چاہیے جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا قاری کی مدت میں تو آپ نے, پھول, آپ نے فرمایا ان کے لیے دودھ پلانے والی جنت میں اللہ نے متعین کر دی مکمل یہاں نہیں کیا تو اللہ نے جنت میں اس کے لیے مکمل کیا تو آپ کسی کام کو شروع کرے اور انجام تک نہیں پہنچ سکا کسی شریف ازر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا تو مکمل ثواب دے گا یا نہیں تو اللہ اح... قیامت کے لیے مکمل کر دے گا یا یہ ہے کہ آپ کام شروع کریں گے دیکھنے میں کمزور ہے لیکن نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ آخری میں آپ کو منزل پار کرا دے گا یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں اور ایک اور حدیث ہے سخیہ کے اندر یا تو المسلمین فی الجن اطفال المسلمین کبھی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقمہ بھی تو دیا کرو بھائی میں غلط پڑھانا افال جبل الم... ال... من جبال جنہ مومنین کے جو بچے ہیں مرنے کے بعد جنت کے پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ ہم کو اسی طرح حدیث پر عمل کرنا ہے اس کی کیفیت اور اس کے بارے میں کیلوکال نہیں کرنا ہمیں جتنا بتایا گیا اسی کے مطابق ایمان لانا ہے اطفال اقفال المومنین جبل من جبال جنت جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں ایک نمبر ایک یکف ابراہیم و سارا ابراہیم اور سارا علیہ السلام ان کی کفاظت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی نسمنا کرتے ہیں یوم قیامت کے دن ابراہیم اور سارا علیہ السلام ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کریں گے اگر ان کے والدین نیک کھوتے تو کوئی بھی چیز اگر نامکمل ہو گئی خیر کی راہ میں اور مکمل نہ ہو سکی وقت سے پہلے فوج ہو گئی اللہ اسے مکمل کر دے گا تو انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے بھی فرواز کر کے یعنی جس طرح بھیگا پر ہوتا ہے پرندہ اڑ نہیں پاتا لیکن اڑتے اڑتے سوک جاتا ہے پر تو اس پر میں جو ہے بہت تر یہ پیدا ہو جاتی ہے چلیے اصل موضوع پہ آئیے دریا کو اپنی موج کی تگیانیوں سے کام کشتی کشتی کسی کے پار رہے رہے کی پار ہو یا درمیان رہے, رہے, رہے. آئیے ادھر نبی الخاصل چلیے بسم اللہ الحمد للہ وسلا تو وسلم اعلی رسول ہے بات ول الجمعہ امامت جائزہ وَيْسَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكْعَاتٍ يَفْسِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ حَا كَذَا قَالَ احمد بن حَمْبَلْ رَحِمَهُ الله کہتے ہیں کہ حج اور غزوہ یعنی جہاد یہ جاری ہوگا اور جاری رہے گا امام کے ساتھ چاہے وہ امام فاسق ہو یا صالح اسی طرح جمعہ کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے چاہے وہ امام ظالم ہو یا فاسق ہو یا ساگا. وہ یہیں تک پہلے رہنے دی دیجیے کیوں فاسق اور فاجر امام کے پیچھے جو امام وقت ہے اس کے پیچھے یا موجودہ امام صاحب کرائے دار مولوی ہیں ہم جیسے لوگ درخوا دار ان کے پیچھے بھی اگر وہ فاسق فاجر بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز کیا ہوگی ہو جائے گی آپ میرا ساتھ دیکھیے ہمیں ایک ایسی بشارت ملی ہے کہ میں ٹھہر کے بول رہا ہوں میرا اصل اسلوب یہ ہے اب دیکھیں فاسق اور فاجر امام بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اگر مومن اور صالح ہو تو اس کو اس پر کیا دینا چاہیے, خیال خیال دینا, چاہیے دینا چاہیے نمبر ایک, ایک نمبر دو اگر حاکم اور اور قاضی اور خلیفہ ظالم جابر بھی ہے تو اس کی اقتدا کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے حجاز میں یوسف کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہمیں بتاؤ آپ مروان بن حکم نے بدات کا کام کیا کون سی بدت ایک بدت اس نے کی کہ عید کی نماز سے پہلے اس نے خطبہ دیا دوسری بدت یہ کی کہ اس نے نہیں عید کی نماز سے پہلے اس نے خطبہ دیا دوسرا یہ کہ عید کا ہمیں ممبر رکھوایا تو یہ منکر کام کرتے ہوئے بھی کسی صحابی سے بتا سکتے ہو کہ انہوں نے عیدگاہ چھوڑ کے کام ہے تمہیں پیچھے نماز نہیں پڑھے بگتی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گی مجھے بتائیے میں بات کر رہا ہوں پڑھیے نہیں پڑھی ہزاروں کو پیچھے نماز پڑھی نہیں پڑھی اسی لیے آج یہ میں حدیث پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص خلاص عطا فرمائے اور ہم کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے جو ظہر میں اہل حدیث اور اصر میں مشتی اور مغرب میں مغرب میں شیخ کا اضافہ ہمارے شیخ نے اضافہ کیا مقبصر ہو گئے اور عشاء کے وقت امامت مل گئی قوم کی قیادت آج بھی ہے جاہل عالم کا لبادہ ہو یعنی بہت سارے ناحل لوگوں کو بھی ذمہ دار بنا دیا جا رہا ہے جبکہ اہل والے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جہاں پہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں آپ کیوں آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے علماء وقت سے بدم پوچھو نا بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں امام مالک کہتے ہیں اور میں اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں شیخ تمیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمارے جو شیخ مختار صاحب اور اس کے اللہ سب کو اللہ جدیا خیر لیکن خصوصی طور پر اللہ ان کو جدایا کر دے انہوں نے ایک ایسی بشانت سنائی ہے کہ میں اطمینان سے بول رہا ہوں اور وہ بعد میں پتا چلے گا خلاصہ یہ ہے کہ صحاب کرام نے ان ظالم و جابر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے جس نے بہت زیادہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں اور ان کے خلاف خروج نہیں کیا ہے بخاری شریف باب نقل کے لیے بیب امامت الفاسق والمفتون الحمد اللہ کی تعریف ہے میں ایک لفظ انشاءاللہ نہ گھٹا رہا ہوں اور نہ بڑھا رہا ہوں فاسٹ اور فتنہ پرور کی امامت کباب آپ کہیں گے چلو فاسق مفتون کے اندر فتنہ ہے اور فتنہ قرآن میں شیر کے معنی میں بھی آیا ہے کفر کے معنی میں بھی آیا ہے بدا کے معنی میں بھی آیا ہے اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں خوارج کے بارے میں اہل سنت اور جماعت میں دو قول ہے جو زیادہ قول ہے جمہور کا وہ یہ کہ خوارج جو ہیں مومن ہیں گمراہ ہیں بیدتی ہیں لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے بعض بغیر نام لیے مجھے کچھ نام بھی معلوم ہے لیکن چونکہ آپ کو اختلاف ضرور رکھنا کہ نہیں ان کے وحید سے متعلق اور جو یہ ہے اس سے متعلق یہ ہے کہ ان شروع میں تو وہ ایمان کے ساتھ تھے لیکن بعد میں جو ان کا جو منج رہا وہ بعد میں وہ کافر ہو گیا یہ میں بچہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ خوارج کے بارے میں یہ موقف ہے یعنی سنت الجماعت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش ہوئی تھی تخر جو آپ نے فرمایا تھا تاخیروں سنا تک ان سناتی وہ سیاحت ان سیا میں میرے پاس جو ایک قوم نکلے گئی ہے سیاح خرال فی آخری زمان آخری زمان میں کچھ لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں آخری زمان میں صحابہ کے آخری زمانے تو ان کی نماز کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے ان کی قیرت کے مقابلے میں تم کو اپنی قیرت حقیر معلوم قرآن پڑھیں گے اتنا بہترین وہ آواز وہ شرینیت وہ مٹھاس کہ لگے گا کہ دل پھٹ گیا اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے لئی سنات کمب سلات امن الشیح. پھر سنیے دوبارہ سنیے وہ لئی س قرات کمبیرات سیاح کی اسلام ان کی نماز کے مقابلے میں تمہاری نماز کچھ بھی نہیں ان کی قیرت کے مقابلے میں تمہاری قیرت کچھ بھی نہیں ان کے روزے کے مقابلے میں تمہارے روزے کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا نمبر ایک نمبر دو یقلون احل اسلام مسلمانوں کو قتل کریں گے وہ یقرکون احل افسان بت پرستوں کو کافروں کو وہ چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الخلیقہ روی زمین میں سب سے بدترین لوگ ہیں بدترین لوگ آپ نے فرمایا کلاب النار کا بخاری میں کلاب النار جہنم کے کتے ہیں شر و قطرہ تحتا استعمال روی زمین میں سب سے بدترین مختول ہے خیر من قتل سب سے بہتر وہ ہے جو ان کو قتل کریں گے بلکہ آپ نے فرمایا اول یکت بالحق دو جماعت میں ایک جماعت جو زیادہ حق پر ہوگی ان کو قتل کرے گی یہ شارا تضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے معلوموں کی معاونیہ جماعت رضی اللہ عنہ کی, کی جماعت میں اکبر تھی ان پر یہ بھی اکبر تھی لیکن ان میں زیادہ حق تھا ان میں ان کے مقابلے میں کم حق تھا ان تمام کے باوجود صحابہ کرام نے جو حدیث نقل کی اس میں یہ ہے کہ من الاسلام یخ رجو نہ اسلام کما یخر اسلام سے اس طرح روکو نمن اسلام اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے کیا مطلب تیر کمان سے جب نکل جاتا ہے تو تیر واپس ہوگا اسلام سے نکل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت علی سے کہا گیا کہ ہاؤن کفار کیا یہ کافر ہے تو کیا کہا ولہ فرمن کفر کافر نہیں بلکہ کفر سے ہی بھاگے ہیں اس لیے ایمان میں آئے اور گولو کیا انہوں نے اور کا اخواننا قد خود بغینا یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر باور کیا اس لیے اگر وہ کافر ہوتے حضرت علی پہلے جنگ کرتے لیکن جب تک انہوں نے خطال شروع نہیں کیا اس وقت تک حضرت علی نے خطال نہیں کیا ان کی عورتوں کو بادی نہیں بنایا ان کے با... مردوں کو غلام نہیں بنایا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہیں لیکن ان کے عقائد میں کتنا فساد تھا خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے کہ نہیں او من وہ کفت نہیں کسی کافر کو کافر کہے مومن کو کفر کسی طرح لوٹے گا نہیں وہ حدیث نہیں لا یہ سنی حدیث دوسری حدیث کوئی آدمی کسی کو کفر کے ساتھ مکتح کرے کافر کہے یا فاسک کہے تو یہ کفر اور فص اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے چلیے یہ روایت غیر بخاری یعنی سیم کیا فرجول فخر با اب عہد ہوما جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کوئی ایک کی طرف کفر لوٹے گا یعنی اگر اس کا ساتھی کافر نہیں ہے تو وہ کفر کس کی طرف لوٹے گا بولنے والے کی طرف تو یہ خوارش کا یہ منہج تھا اب گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے صحابہ کو وہ کافر کہتے تھے اس کے مطابق جو ہے جو ہے وہ کافر گردانا ہری سند اور جماعت نے لیکن چونکہ ان کے پاس شبہ تھا کیا تھا شبحا تھا اس لیے جب تک حجت پوری نہیں ہوئی ان کے اوپر اس وقت تک ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا گیا جن علما نے ان کو خارج کہا ہے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایک مسلمان کے خون کو حلال اور جائز سمجھتا ہو خلیفہ کے خون کو حلال اور جائز سمجھتا ہو مدینے کے حرمت کو پامال کرتا ہو جس مدینے کے بارے میں آپ نے فرمایا المدینہ حرم شیخ الحر المدین جراک اللہ خیر ان سے امتحان لینا المدین تو ہر مابین مابین آئر یعنی آئر سے لے کر ثور تک یعنی یہ پہاڑی جو ایک تو ادھر ہے یعنی عیر جو عیر جو پہاڑ ہے وہ ذلخیفا کی طرف اور یہ فور جو ہے وہ حد کی طرف یعنی اس کے قریب یعنی اس کے دور میں یہ سب حرم ہے اور آپ نے فرمایا من احدی حد احسن جو یہاں کوئی بدعت کا کام کرے گا یا کسی بھی امن عوام یا کسی بھی کو پناہ دے گا فعلی لعنت یہ والملائکہ والناس سے اس کے اوپر اللہ کی نام تمام فرشتوں کی نامت تمام انسانوں کی نامت اس کی کوئی فرض اور نفر عبادت قبول تو اتنی سخت و کے باوجود یہ سارے بلوائی جو عراق سے جمع ہوئے مصر سے جمع ہوئے اور بھی دوسرے علاقوں سے عبداللہ بن صبح یہودی ملون کی فتنہ خیزی اور اس کی فتنہ سمانیوں کی وجہ سے انہوں نے مدینہ کے حرمت پامال کی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی خلیفہ کے خلاف خروج کیا اور مظاہرہ کیا روی زمین میں سب سے پہلا مظاہرہ ہوا حضرت عثمان کے خلاف دنیا کی تاریخ میں جس کا نتیجہ حضرت عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہ اور اس مظاہرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہو گیا مظاہرے کا پہلا نقصان ہے وہی نہ ہوتے اکثر امتی لم عرفانسلم شریف طوربان میں اور دارمی وغیرہ میں جب میری امت میں نہیں یہ الفاظ مسلم کی نہیں دارمی میں وہ حدیث وہی ہے کہ میری امت میں جب ایک مرتبہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی تو قیامت تک وہ میان میں واپس نہیں ہوگی خطر ہوتا رہے گا اشارہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کی طرف کیا ہوا انہوں نے مظاہرہ کیا مظاہرے کا نقصان حضرت عثمان کی شہادت مدینی کو حرمت کا پامال ہونا قیامت تک فتنوں کا سلسلہ اور وہ تین بڑے فطرے جو رونما ہوئے ان میں ہوئے زمین کا ایک بڑا فطرہ جو رونما ہوا اسی مظاہرے کی وجہ سے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ حدیث بالکل صحیح ہے فلاث المن نجا میں نجا تین فطرے ایسے ہیں جو ان سے بچ گیا گویا بچ گیا ان میں ایک فتنہ ہوگا موتی میری موت کے بعد آزمائش ہوگی نمبر دو وقت و خلیفتی مفت حس و فی روای مستبیرت ملح ایک خلیفہ کو مسلمان شہید کیا جائے گا اشارہ تضرت عثمان کی شہر رضی اللہ عنہ کی طرف نمبر تین وقت حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کا قبل کیا مظاہرہ کیسے مظاہرہ کرو گے نمبر دو یہ مظاہرہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے یہ اس کے موجود یہودی ہے کیونکہ عبداللہ عبیسمہ یہودی تھا اور آج بھی پوری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں الحاظ و تحریریت والے ہی مظاہرہ کر رہے ہیں یا تو ام المکاتمہ و ام المناصحہ و ام صاحب یا تو ام المناصحہ یا تو خیر خاری کرو ڈائریکٹ عدین النسی اقا کتابی علیہ رسول علیہ احمتی مسلم وہاں مخارخاری ہے کہ ان سے کان میں بات کرو کیا کرو کان میں بات کرو آہستہ بات کرو یا لکھ کے دو یا نہیں تو آمنے سامنے بولو لوگوں کے سامنے نہیں اس لیے حضرت بن زید سے جو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت عثمان سے رضی اللہ عنہ سے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی فلا فلا جو معاملہ ہے اور یہ جو گڑبڑی ہو رہی ہے ان کے خاندان میں اور لوگوں میں تو کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان باتوں کو میں علام کروں میں نے سر ان کو بتا دیا ہے کیونکہ حدیث بھی ہے نا یہ من اراد این سہلیدی سلطان سلطان فری الخو بھی جو بادشاہ کی خیر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ممبر و محراب پر اعلانیہ بیان نہ کرے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اکیلے نصیحت کرے اگر اس نے اکیلے نصیحت کی اس نے اپنی ذمہ داری کیا کر دی ختم کر دی کیونکہ اعلانیہ بیان کرنا اس میں ایک فخر ہے غرور ہے ریا اور نمود ہے اور فتنے کا وقوع ہے لہذا یہ منہج ہے حلی سنت والجماعت کا حضرت عثمان ندی اللہ تعالی انہوں کے خلاف خروج کرنے والے جب آئے تو مدینہ میں صحابہ سے مقابلہ کر سکتے تھے کہ نہیں لیکن ایک حضرت عثمان ندی اللہ عنہ کی خون کی وجہ سے خون کی گرم بازاری ہوتی اس لیے حضرت عثمان نے صبر کیا اور آپ نے بشارت بھی دی کہ یہ صبر کریں گے اور عثمان کو کیا ملیں گی جنت ملے گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اور خدمت فساد کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے امامت اور خطابت پر بھی قابض ہو گئے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کہاں نماز پڑھنا چاہیے گھروں میں پڑھنا چاہیے لیکن امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ان قاتلین عثمان کے پیچھے ان برباریوں کے پیچھے ان فتنہ پروروں کے پیچھے کہ وہ شبہ تھے ان کے پاس وہ اسلام سے خارج نہیں ہے ان کی امامت میں صحابہ نے اور وہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھی دلیل بابا امامت الفاظ فاصل اور فتنہ پرور کی امامت کا باب میں صرف حدیث پیش کرتا ہوں فرمولہ پیش کرتا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ گہرائی سے اور اس فور کیجیے جوش میں مت آئیے ہوش کے ناخن لیجئے چلیے میں پڑھتا ہوں عبادت انسمان وہ مخصور فکال ان کا امام کا ماتما عثمان تو ہر ون محصور فقال سلیلہ امام ونزل ب... ونزل لنا امام ہر ون فقال <سلاث> ما يعمل الناس فإن أحسن ما بن بن حضرت عثمان کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ جس وقت میں کہ ان, ان کا محصور کیا گیا تھا ان کی گھیرا بندی ہوئی تھی چالیس دنوں تک اور کہا کہ اس وقت نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے امام فتنہ فکنے کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے بخاری کیا بولو تو بھی بخاری کھول کے دیکھا کرو انہوں اور ہم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج محسوس ہو رہا ہے تو خلاف راشدین کے مطابق حضرت عثمان ہے یا نہیں خلاف راشدین میں؟ کہا سلا تو اخسل یا امل نماز سب سے بہتر چیز ہے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں یا جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں اگر اچھا کام کریں تو تم ہی ان کے ساتھ اچھے کام میں شریک کرو وہ فشتنی ایسا آتا ہوں اور اگر برا کریں تو ان کے ان کا ساتھ ان کے ساتھ بن آخر کیجئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خبر پرستوں کے پیچھے نماز پڑھانا وہ بنا لو میرا موقف نہیں ہے یہ بات سمجھ لو پہلے میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو آدمی دو منٹ میں مرگی کی طرح نماز پڑھاتا ہے یا ہمارے ایک شہر کہتے تھے کہ مش مشین سے نماز پڑھاتے ہیں جی صفی رحمہ اللہ کیا ہے مشین سے آپ عادت بنا لو لیکن وقت اور حالات کے تحت اگر کبھی ایسی مجبوری ہو اور ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہو تو ایسے ظالم و جابر کے پیچھے ایسے گناہگاروں کے پیچھے اگر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی عید کی نماز پڑھ لی یا جماعت کی نماز کبھی پڑھ لی تو یہ کہنا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی یہ بات اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی آدمی قبروں کا مزاروں کا کھلم کھلنا شرک کر رہا ہے یا غوث المدد کا نعرہ لگا رہا ہے رسول غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوڑیں گے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے کھلم کھلا اور آپ جان رہے ہیں کہ اس تک حق بھی پہنچا ہے یہ مولوی ہے اس کو سب پتا ہے ایسا آدمی امامت کرے میں ہر اس کے پیچھے امامت کا یا اس کی اقتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں میں کبھی نوازنا پڑتا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی حالات ہیں جن کا کفر و شرک واضح نہیں ہے کچھ بداعت و خرافات ہیں کچھ کتابوں میں ان کے قفر شرک ہے میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں سے ملا کہا گیا کہ آپ کے کتاب میں فلا فلا چیزیں ہیں حضرت آ رہے ہیں اللہ کے نبی آ رہے ہیں بادل سے اور عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور موت کا علم ہو جا رہا آپ کے بزرگوں کو یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہا کہ ہمیں معلوم تو اس لیے اگر کچھ ایسے براد و خرافات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں موقفی اور پوشیدہ۔ ہیں کلم کھلا ظاہر نہیں ہے اور ان کی ابادت شرک اور کفر تک واضح نہیں ہوتی ہے وقت اور حالات کے اندر اگر کوئی چارہ نہیں ہے, کبھی کبھار اگر نماز پڑھ لیں تو اس میں کیا حالت ہے صحابہ نے خباری کے پیچھے کیوں نماز پڑھی مجھے بتاؤ یوسف کے پیچھے کیسے نماز ہو گئی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تیمیہ نے, نے نمبر بائیس میں میں نے کبھی پڑھا تھا پھر پھراجے کی ضرورت ہے انہوں نے کئی صحابہ کے بار عبداللہ اللہ بنان عبد بن مسود اور بہت سارے صحابہ کے آسات نقل کیے ہیں کہ جب ایسے حالات آئے تو انہوں نے نماز پڑھی ہے لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ایک افراد و تفریح کہیں تو لوگ بالکل شدید ہو جاتے ہیں اور کہیں مکمل ڈھیلے ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کتاب و سنت والوں کو دیکھا گیا تین ڈھائی بجے ان کی جمعہ ہوتی ہے اور مولوی الفللہ کی کتاب لے کے پڑھتا الفلہ معلوم ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور یہ میری بات نہیں الفل کہنے والا ان کا نام آزاد ہے اللہ ان کی خبر کو نو سے مرور کرے انہوں نے اپنے زمانے میں جتنی سلفیت کو جس گہرائی سے سمجھا میرا دعویٰ ہے میرے پاس دلائل ہے اور میں پورے شریش وغیرہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ابوال قلام آزاد کو پڑھا اردو ادب سے بتایا سمجھ میں آئی بات انہوں نے کہا کہ جو خطیب ایک وہ بادشاہ اور سلاطین جو مغلیہ سلطنت کے زمانے میں جو تھے اس وقت میں جو خطبے لکھے گئے ان حالات میں ان خطبوں کو لے کر کے جو پڑھتا ہے ان خاص نکال کر کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا قاری ہے اور لوگ سوتے ہیں تو خطیب سمجھتا ہے کہ لوگ ہماری خطبے کو سن کر کے کیا جھوم رہے ہیں سبحان اللہ یہ <laughs> <laughs> مولانا لکھتے ہیں حقیقت الصلاح ان کی کتاب ہے حقیقت الزکاط ان کی کتاب ہے حقیقت الفق ان کی زک... کتاب ہے آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی ہو گئی تو کہنا اثر یہ ہے میرے بھائیوں کچھ بھائیوں کی عادت ہو گئی ہے کہ کتاب و سنت والوں کی مشینوں کو چھوڑ کر وہاں آجن تمام اوقات میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں وقت اور حالات کے صرف نے وقتاً فوقتاً کبھی ضرورت پڑی تو استراری حالت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اور نماز دہرائی نہیں ہے اس لیے اللہ کے واسطے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں حضرت عثماندی اللہ تعالیٰ نے کہا امائی احسن امائی نماز سب سے بہتر ہے جس کی طرف یہ دعوت دے رہیں ہیں اچھا کام کریں تو اچھا کام میں ساتھ دو اور گنا کریں تو ان کا ساتھ مت دو میں سمجھتا ہوں کہ ان اللہ میں جو بات آپ کے دل میں رکھنا چاہ رہا ہوں یا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کم سے کم اس پر غور و فکر کرنے کی شکل تو ضرور پیدا ہو گئی ہے کے بعد وہ جس بات ہنسی طرح یہ جو لکھتے ہیں کہ اس کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے جمعہ کے بعد اس کے بارے میں مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی ہے چاہے اور عالم نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے چھ رکات والی نماز نہیں بلکہ بخاری کے بعد میں پیش کرتا ہوں جمعہ کے بعد من منقان فلی باد ایک منٹ فلی اکبر چار رکاط نماز اور آپ کے بارے میں حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد گزرا عائشہ میں تو ابن خیم نے تصبیق دی ہے کوئی ضروری نہیں کہ امام ابن خیم کی جی تدبیف پر ہم عمل کریں لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو عمل کرو لیکن غلط نہیں کہو کیوں اس لیے کہ امام ابن خیم نے تصبیق دی کہ اگر گھر میں پڑھے تو دو رکاق کیونکہ اللہ کے کی نبی نے گھر میں دو رکاب پڑھی اور مسجد میں پڑھے دو بعد میں کہا یہ تدمیق ہم نہیں لیں گے کیوں اس لیے کہ ایک طرف نبی کا قول ہے اور ایک طرف نبی کا آمد. فیل ہے تو قول کے اندر عموم ہوتا اور سیل میں آمد. تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اب چار رکاو پڑھو تو چار رکاوٹ بہت بہتر ہے لیکن کم سے کم اگر دو پڑھتے ہیں تو بھی آدھا ہو جائے گا جس طرح ظہر سے پہلے چار کی روایت ہے اور زہر سے پہلے تو کم سے کم اجزا دو ہے اور کمال کیا ہے دونوں تقریق میں سے کسی پر عمل کرو اب یہ کہ نہیں اگر ابن نے قیم کی تصویر پر عمل کر لیا تو اس کو باطل کہنا نہیں یہ سلر کا منج نہیں ہے سمجھ رہی بات تو چار والی روایت تو ہے دو والی روایت ہے چھ والی روایت ہمیں نہیں ملی ہے اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث سے بیان کرے اقوال ہے ہمارے پاس لیکن کوئی مرفو روایت ہے تو پیش کریں اور اگر نہیں ہے تو جب تک یہ ثابت نہیں ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جمعہ کے بعد چار ریکا دیا دو رقت ہے کیونکہ ہم نے امام احمد بن حنبل ہی سے سیکھا ہے اللہ بھی بھائی نہ میری تکلیف کرو نہ مالک کی نہ شادی کی نہ سوری کی نہ اوزاعی کی جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو سبحان اللہ عمل کرنے کا یہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں نمک مرچ آپ نے ملا دیا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نا فرق ہونا کیوں اس لیے کہ نہیں دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا فلیوسل بادہ اربحن تو یہ المطلا کو اطلاع کی آپ نے الطلاع کہا اور آپ نے یہ نہیں کہا فلی وسل بادہ اربن فل لا ما قال اس لیے جو حدیث کا جو منطوق ہے وہ آج کے اس استدلال پر غالب ہے ورنہ جی اچھا یہ سوال کر رہے ہیں سنیے کے بعد دو رکھا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جبکہ دوسری روایت ابن عباس کی روایت ہے نا تو اس کی دو شکل ہے یا تو آپ نے جو پڑھی اس کی حیثیت سلاقوحا کی ہے ایک یا اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ عید کی نماز ہے اور عید کی نماز جمعہ کی نماز دونوں میں فرق ہے عید کو جمعہ پر اور جمعہ کو عید پر قیاض نہیں کر سکتے کیونکہ جمعہ جو پڑھی جاتی ہے وہ ظہر کے وقت میں جمعہ جو ہے یہ ظہر کا کم سے کم بدل ہے لیکن عید یہ ظہر کا بدل نہیں ہو سکتا دونوں کے حکام الگ ہاں یہ ہے کہ عید اور جمعہ اگر ایک ساتھ مل جائے تو امام ابو داودی نے پانچ عدیثیں نقل کی ہیں اس بات میں کہ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی تو جمعہ سے اس کو رخصت مل گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظہر نہ پڑھے بلکہ حق یہ ہے کہ اگر جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو ظہر ابراؤ ذمہ ہے تو اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی اور آپ فرماتے وہ انجم محروم ہم تو جمعہ ہر حال میں قائم کریں گے لیکن جمعہ پڑھنا افضل ہے لیکن پانچ حدیثیں ہیں ایسی کہ اگر جمعہ اور عیدین دونوں جمع ہو جائیں اور عید پڑھ لے تو جمعہ چھوڑ سکتا ہے لیکن جمعہ چھوڑنے سے ظہر سے اس کو رخصت نہیں ملے گی لہذا یہاں کا قیاس وہاں پر اور وہاں کا قیاس یہاں پر نہیں ہوگا کوفا اور بسرا والا معاملہ ہے کہ ایک حدیث مدینے میں ایک بالش کی ہوتی ہے کوفا بسرا جاتے جاتے جو ہے ایک ہاتھ کی ہو جاتی ہے چلیے آگے چلیے آگے چلیے تھوڑا سوال کم کریں شاید ہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے آگے, چلی. آگے, چلی. آگے چلی. فی قریش کیونکہ ابھی آپ کے سوال سے جو ضروری ہے ضرور کیجیے خلافت قریش میں خلافت رہے گی یہاں تک عیسیٰ بن مریم آ جائے ایک منٹ یا تو حاضام اقبال وہ ہاضا ممبابل انشا خبر بھی ہے اور اس میں آپ کا حکم بھی ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ کرشی ہوگا لیکن شرط نہیں ہے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ فرماترین نہ کرم کمند اللہ فضول اللہ ربین جو عمل میں را جائے گا اس کا نصر اس کو آگے تو آپ سے پوچھتا ہوں قریشی خلیفہ کیوں ہوگا میں آپ سے پوچھ ہوں میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے یہ سمندر کے کنارے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور مچھلیاں مارتے ہیں آپ انہیں کو مچھلی کیوں مارنے دیتے ہیں آپ خود جاؤ نا جان لے کر کے ابھی تو ایک مولانا گئے ہمارے ان کے دونوں تین بچے تھے دو بچے ڈوب گئے اور ہمیشہ واقعہ ہوتا رہتا ہے تو اس لیے شریعت کا قاعدہ ہے اللہ محمد فقین والبیل اللہ فرماتا بوا بحا گھر میں آؤ ان کے دروازوں سے پیچھے سے آؤ گے یا دروازے سے آؤ گے یعنی آتے کلبی حقیہ جو جس کا مستحق اس کا مقام دو قریشی کی ایک قریشی کا دماغ اور ایک قریشی کی قائدانہ صلاحیت اور اس کے اندر جو اللہ تعالی نے جو پاور رکھا اور انتظامی جو صلاحیت رکھی ہے وہ صلاحیت دوسروں میں اور یہ روایت ہے امام ابن آصف نے سننے میں نقل کیا کہ قریشیوں کو اللہ میں جو علم اور فضل جو قائدانہ صلاحیت دی اور جو دماغی صلاحیت تھی عام لوگوں کے مقابلے میں کیا ہے سمجھ میں بات تو آپ نے اسی لیے کہا کہ وہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے بخاری کے الفاظ میں نہیں نقل کر سکا لا یزال ما ما كل من لا لوگوں کا معاملہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا یعنی درست رہے گا لوگ صحیح راستے پر رہیں گے منحجے صرف رہیں گے جب تک کہ ان کے اندر بارہ آدمی ہوں گے وہ سب کے سب خلیفہ ہوں گے یا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ ان کے اوپر بارہ خلیفے ہوں گے اور سب کے سب قصے ہوں گے ہوں گے یہ روایت بھی مسلم شریف میں موجود ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے اور آپ نے فرمایا ما بقیہ مین اسلام یعنی جب تک کہ دو آدمی بھی اریس سے موجود ہیں وہی خلیفہ ہوگا اس لیے کہ اللہ نے ان کی صلاحیت عام لوگوں سے الگ رکھی ہے یہ حق اور ثواب ہے نہیں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہلوں کو حقا دیا جائے جبکہ امر بناس کی حدیث ہے ان نمین شراب اسرا انتر فال شراب اتر المصن پیر عمل مصنف قالا قطب کتاب اللہ سلسلہ حدیثی صحیح ہے قیامت کی علامت میں سے یہ ہے بدترین لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور نیک لوگوں کو پس کیا جائے گا اور مصنف گردان والی بار بار رٹی رٹی رٹی رٹائی کتابیں پڑھی جائیں گی بار بار گردانی جائیں گے بار بار پڑھی جائیں گے پوچھا گیا وہ سننات کیا ہے کہ قتم رقی رہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے بہت ساری کتابیں لوگ پڑھیں گے <سؤال> یہ اس کی تفصیل آپ لوگ خود جانتے ہیں ہم سے زیادہ تفصیل <سؤال> بھی جانتے ہیں <ہم> اور, <سؤال> اور خلاصہ یہ ہے بدترین لوگوں کو اٹھایا جائے گا انیک لوگوں کو پس کیا جائے گا لیکن جس نبی نے یہ حدیث کہا یہ بھی کہا اس لیے امام بھی میرے خزما کا بھی قول امام شامی کا تصول لیا کہ کوئی بھی دو حدیثیں آپس میں نہیں ٹکراتی بلکہ یا تو ایک ناسک ہوگی تو ایک منسوخ ہوگی ایک مطلق ہوگی تو ایک مقید ہوگی یا تو ایک زحیف ہوگی تو ایک طوی ہوگی ایک خاص ہوگی تو ایک عام ہوگی ایک عام ہوگی تو خاص ہوگی لہذا یہ تطبیق کون دیں گے علماء دیں گے علماء سے رجوع ہے اس سلسلے میں ایک نمبر ایک میں شاگردی کے رشتے سے علما آئے گا کال نقل فوزان حميد الله ليس العلم بكثره القراءه ولا ولا القراءه ولا المدارسه زاده كتابو کو پڑھنے سے علم نہیں اتا إنما, انما العلم بالتعلم والتلقي على المشايخ مشايخ العلم عطار الضائعه بحال خلاصة هي ان قریش میں خلافت رہے گی بن مریم کے نسول تک اس لیے امام مہدی کی امامت پر پوری دنیا متفق ہوگی سارے فرقے مٹ جائیں گے سارے اختلافات مٹ جائیں گے گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی کیوں اس لیے کہ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عج رہتی من ولد فاطمہ میرے خاندان سے ہوں گے تو خریشی ہوئے کہ نہیں ہوئے ایک اور فاطمہ کی اولاد سے دو نمبر تین حضرت حسن کی اولاد سے ہوگی اجازت قوی یہ کیوں حضرت حسن کی اولاد سے کیوں ہوں گے اس لیے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اس کا اثر اولاد پر ماں باپ نے اگر کسی مصیبت پر صبر کیا ہے تو اس کا بل کس کو ملے گا سمجھ میری بات چونکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت سے تنازل اختیار کیا اور بن اتفاق حضرت حسن معاویہ سے افضل در افضل در افضل کیونکہ آپ نے بھرایا مسلم شریک کی حدیث سید شباب یہ حسین حسین جوانان جنت کے سردار کون ہیں تو فضیلت ہے کہ نہیں تو افضل آدمی نصول کر دیا اور خیر افضل کے خلافت سونپ دیا فکرے کے خوف سے تو آپ اس اصول کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ خلافت کریس میں باقی رہے گی عیسا بن مریم علی السلام کے نصول تک اور کہتے ہیں عمر خرج اعلیٰ امام مینت المسلم کو وہ خارجی جو ایک مسلموں کے اماموں میں سے کسی ہے ایک امام پر اگر خروج کرے گا یعنی خروج بمانا بغاوت کرے گا علم بغاوت بلند کرے گا تو وہ خارجی ہیں خارج یعنی خروج من منہجی سرف الخروج من سیرات المستقیم الى سرات الجحیم سرات المستقیم سے سرات جحیم کی طرف جہنم کی طرف وہ جا رہا ہے وقت شک کا اصل مسلمین اور اس نے مسلمانوں کی لاٹھی کو یعنی مسلمانوں کی بنیاد کو اس نے متزلزل کر دیا مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا یہ صحیح تعمیر ہوگی وہ خالفت آثار اور اس نے آثار کی کیا کی مخالفت کی آثار کے بعد قرآن و سنت و صحابہ کے منہج کی کیا کری مخالفت کی جبکہ عبداللہ مبارک کہتے اندین و بال آثار انمد دینوں بل دین کا تعلق آثار کے ساتھ ہے ومیتد جاہری اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی یہ خریفہ کے خلاف جو بغاوت ہے یہ خروج ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھا صحابہ کے زمانے کے لیے خیر القرون کے لیے یا قیامت تک خروج ہوگا اور ایسے خارجی لوگ قیامت تک آتے رہیں گے قیامت تک آتے رہیں گے کیونکہ اب واقعات ایسے ہوئے کہ ساری حدیثیں اور لوگوں کے سامنے آنے لگی لیکن میں نے کئی سال پہلے یہ حدیث پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیس مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث سنی ہے بیس مرتبہ سے زیادہ یہ کلمہ سنا یو نشون یا آخری زمان ایک نوخیز جماعت پروان چڑھے گی پروان چڑھے گی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حال سے نیچے نہیں اترے گا کل لما خرج کرن ہوتی ہے جب جب ایسے لوگ نکلیں گے کرن یعنی سبھی کو بھی کہتے ہیں اور لوگوں پر بھی اس کے اطلاق ہے دونوں معنی ہے یعنی جب جب ایسے لوگ نکلیں گے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی جب جب ایسے لوگ نکلیں گے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی اس جملے کو بیس مرتبہ سے زیادہ سنا کس نے عبد عبداللہ بن عمر نے کہا حتائی خرو جفی احراد احمد دجار اور یہاں تک کہ انہی کے پہلو میں دجار ظاہر ہو. دجال کے قریب ہیں یہ لوگ درد د... یہ لوگ بھی دجالی ہیں جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے زمین میں فتنا فساد ہوتا ہے یہ بھی دجل مند... یہ بھی دجاری ہے کیوں دجال بھی فتنا فساد برباد کرے گا اور بڑے کانہ دجال سے پہلے جو ہے یہ بصیرت سے محروم دجال ہیں جن کے خروج کی وجہ سے پوری روئے زمین میں فساد ہے میں کہتا ہوں اگر یہ مظاہرہ نہیں ہوتا تو آج پورا سوریا برباد نہیں ہوتا یہ مظاہرہ نہیں ہوتا تو آج ایران کے اندر آج آج, آج جو ہے دوسرے جو ممالک الجزائر وغیرہ میں اور سیونس میں جو فتمہ فساد ہوا اور کچھ توخوں کی جو گرم بازاری ہوئی کم سے کم مسلمانوں کی جانور مان محفوظ رہتی یا نہیں رہتی یہ سارے فتنے خروج سے ہیں مظاہرے سے ہیں اور اس جماعت سے ہیں جس جماعت کے پاسبان نے اور جس جماعت کے قائد نے اور میں یہاں پہ نام لینے پہ مجبور ہوں سید خطب نے جنہوں نے حکام کے اوپر کفر کا سب سے زیادہ فتویٰ داغا ہے اور میں گھر سے دلیل دیتا ہوں کیونکہ انہیں کے عالی میں سید کا سرزاوی صاحب انہوں اس جماعت سے اور اس سے حقیقت رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے رد کیا سید خطب پر کی تکفیر الحکام حکام کی انہوں نے تکفیر کی اس پر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا معاملہ ہے ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جہنمی آئی ہے لیکن بہرحال اس مسئلے میں گمراہ ہیں اور ان کے ذریعے یہ فتنہ برپا ہوا اور ان کے ذریعے قتل و خون کی گرم بازاری ہوئی اور ان کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کا خون ہوا ہم ان کی تقریر نہیں کر سکتے کہتے ہو سیے خود میں میں کہتا ہوں بعض لوگوں نے فیدرآباد میں کہہ دیا ان کا منحج صحیح ہے کیا ان کو نظر نہیں آیا سلال و قرآن پڑھے نہیں خلو اللہ وحد کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ الوجود کے بارے میں بولتے ہیں اس لیے کسی بھی شخصیت کے بارے میں حکم لگانے سے پہلے یہ امانت ہے آدمی کو چاہیے کہ پہلے مطالعہ کرے اہل علم سے رجوع ہو اور تب کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یہ بہت بڑی امانت ہے لہذا یہ خوارج قیامت تک رہیں گے اور آج پوری دنیا میں جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے یہود و نصارہ اور مشرقین اور کفار کے جو حملے ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہود یہ، و نصارہ اور مشرقین کے سب سے بڑے ایجنٹ آج کے یہ خوارج ہیں جو پوری دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام کہتا ہے لا جميعاً، اللہ فقر محاصر اور ورائی جدر تم سے آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گے دیوار کے پیچھے حملہ کریں گے یہ بھی ایک حملہ ہے کہ وہ حملہ ان کا ہوگا لیکن استعمال مسلمانوں کو کریں گے ایمان والوں کو کریں گے نوجوانوں کو استعمال کریں گے ان کے جذبات سے کھیلیں گے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ قوم میں پیش کرتا ہوں دارمی کے اندر مقدمے میں موجود ہے اور شرع اعتقاد علی سننا لالکائی کی اور بہت ساری جگہوں پر کیا ہے بھائی اس روایت کو سنو غور سے خریفان کدار ربیصد کو فیتنا يعرمو في الصغير ويفني في الكبير يعرمو في الصغير ويفني في الكبير وتتخذ السنة فإذا غيرت خالو غيرت السنة قيل متى ذلك يا عبد الرحمن فالإذا كثر قراؤكم وقل تقعوكم وكثر أمراؤكم وقل أمناوكم والتمست الدنيا بعمل آخرى وفي دماء وتغلما لغير الدين أيسي فتن رون ما همك فتن كي آقب حريكي اور فتنے ایسے پھیلیں گے جیسا کہ دوسری حدیث میں مسلم شریف میں کہ فیاتل فتنا فیقول ہر کر دی فتح تل فتنا فیور ایک فتنہ دوسرے فتنے کو ہلکا کر دے گا یہ آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو بھلا دے گا جن بدیر فتنے بڑھتے ہی جائیں گے تو کہا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ چھوٹے پرمان چڑھ کر بڑے ہو جائیں گے اور بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور بعض میں کہ بوڑھے مر جائیں گے لیکن فتنے بڑھتے چلے جائیں گے اور دین کے نام پر سنت یعنی نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے لوگ بدائت کو سنت سمجھیں گے پوچھا گیا یہ فتنا کب ہوگا کہاں علاقہ رقرہ تمہارے پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی پڑھنے والوں کی کمی نہیں غالب تقریب مقررین کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں بھاگت یہ فرول الخطبہ وکیل الفقا یہ روایت بھی کی تعداد میں اضافہ ہوگا نہیں nee, فق کی تعداد میں کمی ہوگی اور خدیبوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کہاں اضافہ کسر و کر تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور تمہارے سمجھنے والے فقیر کیا ہوں گے کم ہوں گے لیڈروں کی کثرت ہوگی ہر گلی میں لیڈر لیڈروں کی کمی نہیں غالب ایک بوڑھو ہزاروں ملتے ہیں ایک گھر میں باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے وہ کسی پارٹی میں چلا گیا بیٹا کسی پارٹی میں چلا گیا بیوی بھی بی اب پارٹی بندی کر رہی ہے ہر آدمی لیڈر بنا ہوا ہے اور آگے کیا وہ کرو مارو مراؤ گا وہ کلت و مراؤ داروں کی کمی ہوگی اور بولت میں آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلبی ہوگی میں اس حدیث کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کہنا یہ کہ یہ فتنے کیوں پیدا ہوں گے کہ فخار کی کمی ہوگی نیند کے سمجھنے والوں کی کمی ہوگی اور تقریر کرنے والوں کی جذباتی لوگوں کی کثرت ہوگی اس لیے اس حقیقت کو سمجھیے اور ان اللہ جن لوگوں نے علما سے ترقی کیا ہے اور جن لوگوں نے علما کے درد میں شرکت کی ہے اور جنہوں نے علما کے بعد بیٹھ کر کے صحابہ کے مرحص کے مطابق انہوں نے علم اور عمل کے زبر سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے انہوں نے اپنی زبانوں کو بند رکھا ہے اور فطروں سے وہ دور رہے ہیں اور انہیں خروج بھی نہیں کیا اور بروز بھی نہیں کیا اور خروج کرنے والوں سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے لہذا کہتے ہیں سلطان سلطان سے قتال جائز نہیں بادشاہ وقت ہاکی میں وقت خلیفہ کیونکہ یہ روایت حسن درجے کی ہے ابو داؤد کی السلطان حدیل اللہ سلطان جو ہے اللہ کا سایہ من اکرمہ اکرمہ اللہ, ومن احانہ اللہ جو سلطان کی تعظیم کرے گا حق کے اوپر اس نے اللہ کی تعظیم کی اور جس نے سلطان کی تمہین کی اس نے اللہ کی تمہین کی یہ حدیث کہیے گا یہ حدیث تو غریب ہے میں حدیث بخاری کی پیش کرتا ہوں امیر فقت ازانی جس نے امیر کی اعتب کی اس نے میری اطاعت امن احسال امیر فقط اسانی اور جس نے امیر کی نفرمانی کی اس نے میری نفرمانی کی اور جس نے دوسری بار جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاد کی اس نے اللہ کی اطاعت ساری حدیثیں ہیں تمہیں حال ان کے اوپر خروج جائز نہیں ہے اگرچہ وہ ظلم کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ خفاری کو کہا صبر کرو اگرچہ حبشی غلام ہو کیوں نہ حبشی غلام حبشی تو دور گیا غلام غلام کو تو اپنی نفس میں ملکیت نہیں ہے ارے غلام جو ہے خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے غلام تو اپنے حق کے اوپر ملکیت کس کی ہوتی ہے حضرت آقا کی جب اس کو اپنی اوپر ملکیت نہیں ہے اور غلام کا مال آقا کا مال ہے لیکن وہ بھی اگر کنٹرول کر کے قوت کے ذریعے بادشاہ بن جائے تو اللہ کے نبی نے فرمائے کہ اس کے خلاف بغاوت مت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کیا کہا تھا ستل خو پوری حدیث نہیں ہے رحمہ اللہ جنہوں نے حدیث نقل کی اختصاص ہے تاکہ آپ نے ستل قو نے بہا میرے تھا بات تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا جائے گا نہ ہل لوگ وہ دے لیں گے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہنگامہ کرنا میں کیوں نہیں میں میں تو شیتان نے بھی کہا تھا نا ہنا ہنا میں میں سے دور رہنا میں جو میں تھانے تک لے جاتا ہے چلیے آپ نے بنا اس برول جو ہے صبر کرو یہاں تک حوض حاؤز پر ملاقات ہو وہ نہیں سے میں نے اور یہ بہت اہم بات کہا انہوں نے دیکھیے غور چیزیں اس کو یعنی دس ہزار دس سفے کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا ایک لفظ میں اس لیے کہتے ہیں سلف کے علم کے بارے میں کیا کہا گیا اللہ روف کہم آنی سلف کا علم جو ہوتا ہے الفاظ کم ہوتے ہیں اور علم زیادہ ہوتا ہے معانی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے سلفی کی کتاب کو پڑھنا چاہیے پھر صاحب نے کہا کہ جب ہمارے جب ہم ابن سم رحمہ اللہ کے مکتبے میں گئے دیکھنے گئے تو تھوڑی کتابیں تھیں یہ جتنی نئی کتابیں پڑھنا چاہیے مطالعہ کرتے تھے لیکن چند کتابیں تھیں سلف کی کتابوں کا مطالعہ زیادہ کرتے تھے عبد العفیفی رحم اللہ کے بارے میں بھی بعض اہم نے بیان کیا کہ جب میں گیا تو دیکھا تھوڑی کتابیں تھیں وہ بھی پرانی کتابیں تھیں تو سلف کا علم جو ہے خلف کے اوپر غالب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب آپ کم خریدی نہیں وہ بھی ضروری ہے یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ سلف کا علم اس بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر ابن رجب نے کتاب لکھی فضل فض السلف سلف الخلف سلف کو فضیلت حاصل ہے علم کے اعتبار سے کس پر خلف پر تو چلیے آگے کہتے ہیں سنت میں سے یہ نہیں ہے یعنی اسلامی اصول میں سے اور صحابہ سلم کے منہج میں سے نہیں ہے کہ بادشاہ سے اختال کیا جائے کیوں اس لیے اس میں نقصان کیا ہے فین فساد دین و دنیا اس میں دون اور دنیا دونوں کا فساد ہے دین کا فساد کیا ہے بھائی دنیا کا فساد تو بعد میں بتائیں گے دین کا کیا فساد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت زالم وجاگر ہو تو بھی اس کی اطاعت کرو ایک نمبر ایک نمبر دو دین کا فساد یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے ذریعے مسجدیں آباد نہیں ہوں گی لوگوں کے حقوق نہیں ملیں گے اس کو فجور کی گرم بازاری ہوگی اگر چند اگر پولیس والے پولیس والے اگر رشوت لینے لگے تو اس لیے کہو پولیس ملک سے پولیس کو ختم کر دو آخر ان کے ذریعے عمل قائم ہے یا نہیں ہے تو اس لیے دین کا فساد ہے نمبر ایک اللہ کے نبی قرآن کی اور حدیث کی مخالفت ہے نمبر دو جو شریع حکام کی تنفیذ کر رہا ہے جو امن قائم کر رہا ہے جو شریع حکام کی جو تنفیز کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو مجرموں کو سزا ہو رہی ہے جو دین کا قیام ہو رہا ہے جو اسلامی حکام ہو رہے ہیں جو دشمن جنگ ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نمبر تین وہ دنیا کا فساد دنیا کا کیا فساد ہوگا کہ اپنی بھی جان لے گا اور دوسروں کی جانوں کے جانے کا بھی بنے گا اس لیے اس نقصان سے بچنا چاہیے وہ یہی لوگ قطال الخوار عید مسلمین پی این مالم لیکن خواند سے کتال جائز ہے جب مسلمانوں کی جانوں پر ان کے مالوں پر ان کے گھر والوں پر حملہ کیا جائے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں یا کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے تو کیا کریں گے منقطع مال بہت شہید من قطع لدون حرید و شہید منقطع دم ہی سو شعید جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید جو عزت وبو کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا جا، جا عزت و کی حفاظت میں مارا گیا مال کی حفاظت میں مارا گیا خاندان کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی شہید ہوگا نمبر اے. نمبر دو یہ خوالی سے قتال کا جو خطاب ہے ہر زید بکر کو نہیں ہے حضرت علی رضی العالو کے زمانے میں جب ہوا تو حضرت بن عباس گئے اور انہوں نے مناظرہ کیا چاہے ان کی تعداد بارہ ہزار ہو دونوں اخبار ہے یا چھ ہزار ہو یا بار... اور بھی مشہور ہے کہ بارہ ہزار تھے. مناظرہ کرنے کے بعد دو ہزار کو کم سے کم ہدایت ملی دو ہزار کو کم سے کم ہدایت ملی تو یہ خطاب جو ہے حکیم حکیم کا خلیفہ کو ہے یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں سزدہ ہے قدرت ہے وہ نہیں چلوں ادافہ رکھوں اور اگر وہ جنگ نہ کریں اور راہ فرار اختیار کریں تو ان کو طلب نہ کریں جس طرح حضرت علی نے اس وقت سے نہیں کیا جب تک انہوں نے ان سے جنگ خوارج نے جنگ شروع نہیں کی اور صحابی کا خون نہیں کیا اور نہ اس کے زخمیوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور نہم کیا جائے گا اور نہ ان کے مال کو لیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا اور نہ بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو مکمل اسلام سے خارج نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر حجت پوری نہیں ہو شبہ ہے ان کے پاس اور کہتے والم رحم اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم کرے کہ لا فی معصیت اللہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی معصیت میں تو نہیں کریں گے کیونکہ حضرت ابو بکرے صدیق جب خلیفہ ہوئے تو کیا بولے تھے اتنی ہونی متا وہ رسول مطلب گھڑی کہاں چلی سامنے ہونا چاہیے تو تھوڑا چلنے دیکھیے چلیے ابھی موضوع یہاں پہ مکمل اند ہو رہا ہے دیکھیے مکمل یہاں سے نیا موضوع شروع ہو ہے تھوڑا سا چلیے تھوڑا سا کہتے ہیں حضرت اے ابو بکر خلیفہ بنے تو نہیں اور رسول لیکن ایسا ہی تو فلاسم آ جب تک میں اللہ اس کی رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو اور اگر میں نہ فرمانی کروں تو میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہوگا فائینس تو فقو منہ اگر اچھا کام کروں تو میرا ساتھ دو اور اگر میں غلط کام کروں اس سے غلطی ہو تو مجھے کیا کر دو سیدھا کر دو اس لیے کہتے ہیں من كان من احل اسلام جو مسلمانوں میں سے ہو فلا تشد الامل خیرن ولا شرین اس کے کسی خیر اور شر کی شہادت مت دو بہت اچھا بھی نہ کہو بہت خراب بھی مت کہو کیوں اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ موت کے وقت اس کا خاتمہ کس پر ہوگا لیکن اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور اس کے بنا... اس کے اوپر گناہوں سے ڈرو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شاید کہ تم کو نظر آ رہا ہے کہ گناہ ہے لیکن موت کے وقت اس نے ندامت کیا ہو اور آنسو بہایا ہو اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ حدیث ہے ان اللہ جب تک کہ سانس نہ چلے جب تک کہ گرگرا نہ چلے موت کا جب تک یہ سسری نہ چلے اس سے پہلے تک جو ہے توبے کا دروازہ کھلا ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو مر گیا ہو اور مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ انتخل علا رحمۃ اللہ یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے انتخاب اللہ کی رحمت میں منتقل ہو گئے جنت میں چلے گئے کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے انہی کے بارے میں کہیں گے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے خبر دی ہے آگے چلیے اس کے بعد ہم حدیث پیش کرتے ہیں سمجھیے مماحت ایک منٹ مما حد اللہ حفیاری کل وقت مات علیہ السلام ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اس کے توبے کی توفیق بھی اور ایک بات میرے گاؤں میں ایک ہندو تھا غیر مسلم ابھی کچھ پہلے کے کو معلوم ہے بہت بڑا مخالف تھا کبھی کسی زمانے لیکن مسلمانوں کے ماحول میں رہتا تھا علماء کے ساتھ رہتے رہتے جو ہے جب کبھی کبھار غلطی ہوتی تھی قرآن پڑھنے میں یا کہیں کہیں تو کیا کیا وہ لکما دے دیا کرتا تھا مرنے کے وقت کیا ہوا وہ کف افسوس مل کاش کے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا اور میں آج میرا جنازہ ہوتا چنانچہ اس آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا میرے گاؤں کا واقعہ ابھی تھوڑے دن پہلے کا میرے خیال سے دو سال بھی نہیں ہوا ایک میرے گاؤں کا کوئی بھی گاؤں ہے چلیے <تصفح> چلی. چمپارن میں گاؤں ہے چمپارن چمبارن, چمبارن واقعہ اس نے پڑھا اور کلمی پر اس کی موت ہو گئی تو کیا منکان آخر پڑھا اور موت ہو گئی منکان آخر کلام اس کی یہ فضیلت حاصل ہوئی نہیں. اسی یہودی کو جو نبی کی خدمت کرتا تھا کانا غلام ال یہودیون کانا غلام ال یہودی یقد صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت کرتا تھا وہ یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری وقت میں کلمہ کی تلقین کی اور اس نے کہا کلمہ پڑھا تو آپ نے کیا فرمایا الحمد للہ میں تمام تاریخ صلی اللہ کے لیے جس نے اسے ذہنم سے بچا دیا تو کسی کے بارے میں آپ اتنی جلدی حکم نہ لگائیں تمام پہ کنٹرول رکھیں ایک بات نمبر دو کسی کے بارے میں فوراً کہہ دینا کہ یہ جنتی ہیں میں کہتا ہوں صحابی کے خاکے پا بھی ہو سکتے دھول ہو سکتے عثمان بن مصون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سنیے میں اسی پہ ختم کر دیا اس کے بعد دوسرا درج نہیں ہے دیکھیں گے اگر آپ لوگ دم خم ہے تو بعد میں دیکھیں گے ایک منٹ حضرت عثمان بن مزون مدینے کے اندر پہلے صحابی ہیں جن کی موت مہاجرین میں سے اور اسید بن حزیر انصار میں سے سب سے پہلے مرے اگر غلطی تو بولیے گا نمبر ایک نمبر دو ان کی موت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کا گوسا لیا آپ نے رویا نمبر تین آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی نمبر چار یہ وہ صحابی ہیں جو اتنی بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم خانگی اس دماجی تعلقات ہی منقطع کر لیتے ہیں یعنی جو شہوت ہے اس شہادت کو ضبح کر دیتے ہیں رد علی عثمان ابن التبتل ولو الگ لہو لفین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے جنگل میں یا انسان میاں بیوی کے رشے سے کٹ کر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی اگر اجازت دے دیتے تو صحابہ بھی خوشیاں کرا لیتے اتنے سارے فضائل کے باوجود جب ان کی وفات ہو رہی ہے مدینہ کے اندر حضرت ام میں نے کہہ دیا قد اکرمک اللہ ہو یا آبد صاحب یا آبد اللہ نے تمہاری تعظیم کی ہے نا بخاری روایت تو آپ نے فرمایا وما ہو ہماری اتنی کالن اللہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے تعظیم کی ہم یہ مت کرو دل میں کیا تھا اللہ کو معلوم ہے لیکن ہم ان کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں ام آن فقد یقین ربی اللہ کی طرف سے ان کو یقین یعنی موت آ چکی ہے ہم ان کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب آپ نے اتنی بات کہی تو ہم لوگوں کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں ایک بات نمبر دو کبھی کبھی ہم اتنی تعریف کر دیتے ہیں بعض لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے دودھ کا دھولا ہوا انسان ہے اور یہ تو بالکل معصوم ان خطا ہے اور یہ اور وہ ہے اپنے لوگوں میں اپنے سے مراد جو لوگ کتاب و سنت پر ہیں ایک صاحب آئے بھائی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ریاض میں آئے اس میں ہے ابھی وہ کیا نام ہے ہمارا صفدر ہوگا معلوم ہے نام مت لو میں مرتبہ کوئی بھی ہو اب وہ آپ جناب علی ہارا میں میں آیا ان سے ملنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں ان کی جان میں برکت دے اور ان کی دعوت میں اللہ قوت ادا فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے لیکن حق تو بولنا ہے نا میں نے سوال کیا کہ آپ پورے ہندوستان میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو دائی ہوتے ہیں وہ ماؤں کو گھروں سے نکالتے ہیں اے. اور جاہل آدمی یہ میرے پاس شہادت ہے جاہل آدمی خدبا دیتا ہے اور وہ خدبہ سنتا ہے اور بھی کچھ چیزیں پیش کی کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے آپ ذمہ دار سے کہو فورن رسد اللہ مدنی امید اللہ نے کہا کہ نہیں آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو جو چیزیں غلط ہیں ذمہ دار کے سامنے بولا جائے بالکل صحیح ہے سمجھ میں آئی بات لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں نے سنا ان کے بارے میں شولاپور جب میں گیا سنیے تو کہا کہ میں نے اتنا بڑا متقی و پرہیزگار انسان کو دنیا میں دیکھا ہی نہیں میں اسی لیے بولا اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی وہ بھی صحابی نے صحابی کی تعریف کی نبی کے آپ نے فرمایا تمہاری لیے تباہی ہو تم نے اپنے ایک ساتھی کی گردن کو کیا کر دیا کاٹ دیا جو تم میں سے کسی کی تعریف کرے تو یقینی تعریف کرنا ضروری ہو تو یہ کہے میرا خیال ایسا ہے جیسے مشائق بولتے ہیں آ کے علما بولتے ہیں توسیہ وغیرہ میں میرا خیال ایسا ہے کہ آدمی اچھا آدمی ہے تقوا شیار معلوم ہوتا ہے میں اللہ کے اوپر کسی کو پاتیزہ نہیں کر سکتا فوراً حکم لگا دینا اور کسی کو گرانا تو ایسا گرانا کہ ساتویں تبق زمین کے نیچے دفن کر دینا تم اپنی انجمن میں جس کو چاہو بے وفا کہہ دو تم اپنی انجمن میں جس کو چاہو بے وفا کہہ دو تمہاری انجمن ہے تم کو جھوٹا کون سمجھے گا اور غیروں کی بے رخی بے تو ہی کچھ بہے اپنوں نے جو کیا وہ کوئی کس طرح کہے سمجھ میں آئی بات تو اس لیے جناب یعنی بات ختم ہو گئی الحمدللہ لیکن موضوع ختم نہیں ہوا اگر کوئی اسلام پہ مرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور گناہوں سے ڈرو یہی حق اور ثواب ہے اور جو بھی گناگار ہے اللہ تعالی نے اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے بھی دروازہ کھولا ہے اب یہاں سے نمبر چالیس سے باقی رہ گیا کیونکہ ہم کو بشارت دی گئی کہ یہ جو تم جو اسلوب اپنائے ہو جلد بازی والا یہ چھوڑ دو جہاں تک چلتا ہے چلاؤ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستہ میری انشاءاللہ العزیز اللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بعد میں بھی موقع دے گا اور ہم انشاءاللہ اللہ کتاب و سنت کے پروانے اور منہج سلف کے دیوانے جمع ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سلف کے منہج کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے